سیدی حسن الدین مشقی و محبوبی مرشدی و مولانی عارف اللہ مجد مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب اپنے مالک کو راضی کریں, خوب اپنے مالک کو راضی کریں خوب جس کے دل کو جس کے دل میں نہیں ہے ترا جس کے دل میں نہیں تیرا دل گوتم ہو کے دل سان جانو سے دن سان دل میں نہیں ہے تیرا گر تو نہیں جان سے دوست تو سن لو تم کچھ نہیں دال دوست سن لو تم دوست تم کچھ نہیں دیکن گر نہیں ہوگے سنیا ہم ایک دن گر نہیں ہوں گے ہم دوست سن لو تم ایک جن ہو کے تم یا نہیں کل ڈر آ کے کدن میں نہیں ہے کل ڈر دے نہیں ہے دل کوئی قیمت نہیں کل کوئی قیمت نہیں کھاکو ہے دل کو اس کے دل میں نہیں تیر نہیں جان جہاں میں کوئی میری صحیح مت دو جہاں میں کوئی میری صحیح مت نہیں دو جہاں میں کوئی میری میری سے مت نہیں دو گا کوئی میری سے مت نہیں آگر آپ کی ہونے کا ہے کرم آگر آپ کی ہونے کا ہے کرم جس کے دل میں نہیں تیرا در تو سوبتے دہ دل سے ہے دل, دل دل سے دے دل احر دل سے میلا درد دل ورنہ پاکست دل سیکھنا میں اردو دوست درد دل سیکھنا اگر دوست کو درد دل سیکھنا ہے اگر دوست کو ساتھ میرے رہو پھر سے گے گے ساتھ میرے رہو پھر سے کھائے اگر دوست سیکھنا اگر سیکھنا اگر دوست تو تاک دی رے سی گے ہم تاک دے میرا سارے ارتم سو کمل سارے اردو سمشم سو کمل دیکھ کر پا گئے اپنے پاس کر ساتھ ایک سے ہم ساتھ لے ایک دت سے ہم دل ملنے کی ہے بات جیت کی پنا کے لیے سپریا جیت کی پنا کے لیے سپریا جیس کی پنا کے لیے متمجل مت سے کن مت کمج مت مجھ کو مت مجھ مت مجھ اکرے بین سنو اکثر کی سنو کی سنو आ रहे Amen. Amen. حجیز حضرت والے تشریحات مبارکہ اہ گیا تم محبت اہ گیا تم محتل پسند ہے جات کی اس کے قدر قدرت میں میری جان ہے مجھے بہت زیادہ محبوب ہے یہ بات کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید کر دیا جاؤں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمنا شہادت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والے سن لو میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں پھر زندہ کیا جاؤں جان دے دوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر جان دے دوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر جان دے دوں, دوں, دوں. تین سے چار دفعات نے فرمایا اگر اللہ کے راستے میں جان دینا پیارا نہ ہوتا تو اللہ کا پیارا اس بات کا اعلان نہ کرتا ہوں جنت میں اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھیں گے کہ کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے کیا صفائی بیٹھا جنت میں اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھیں گے کہ کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے کیا تم لوگ دنیا میں جانا چاہتے ہو سب لوگ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں جنت میں تب نعمتیں ہیں لیکن شہید کہیں گے کہ جنت میں یہ نعمت نہیں ہے اس کے لیے ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے تھے اللہ باغ پوچھیں گے کہ وہ کیا نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہے شہداء کہیں گے کہ جنت میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے راستے میں کافروں سے لڑ کر اپنا خون پیش کرنا جامع شہادت نوش کرنا جان دے دینا عمر کے دامن میں ایک ہی وقت میں ستر شہید ہو گئے اور آج صلی اللہ تعالی نے ان کی نماز جنازہ پڑھا اس وقت ہر شہید کا جنازہ بزبان حال یہ پڑھ پڑھا تھا ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا جان جی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بےخودی جان یہ بندگی کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم این نبی میرے ابا کہاں ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے شوڑے شوڑے بچوں سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے ابو شہید ہو گئے اسلام ہمیں یوں ہی نہیں مل گیا اس دین پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی رہا ہے میدان عورت میں آپ سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پون نبوت اور صحابہ کرام اللہ تعالی کا پونے شہادت نہ رہتا تو آج ہم سیتا رام رام پرشاد اور نہ جانے چاچا ہوتے آج پون نبوت اور پون صحابہ کے سبقے میں ہم تک اسلام آئے سبق آخر ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی دین کی قدر کرنی چاہیے اور چونکہ صحابہ کے شہادت سے ہمیں سبب لینا چاہیے کہ صحابہ نے قین کی خاطر اپنی جانیں بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات سے کی مخلوقات میں سب سے زیادہ دین کی ذات کا خون بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف ہوئی دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی اور سب سے قیمتی خون سارے کائنات قیمتی کا خون وہ بھی اس دین کی خاطر بڑھا تو ہم ہم لوگ اپنی دل کی برائے پلی خواہشاتی کا خون کر لیں یہاں تو کوئی فی الحال میں جہاد بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم کو استحکامت دے دین پر جب حکم آ جائے تو اللہ ہمیں پیچھے نہ رہنے دے لیکن اس وقت تو تقاضہ دل کی پلی خواہشات کا ہے جو واضح موٹے موٹے احکامات ہیں فرائض ہیں ہمارے حضرت تو یہ فرماتے تھے کہ میں زیادہ ناوافل اور زیادہ ادکار زیادہ وظائف نہیں بتاتا ایک بات کہتا ہوں کہ فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کرو اور اس کے علاوہ چاہے تم ایک نفل بھی نہ کہو کوئی ذکر و وزکار نوافل نہ کرو لیکن ایک کام کر لو کہ کوئی گناہ نہ کرو اور گناہ کی حضرت نے بڑے بڑے گناہ کھلوائے ہیں جیسے ولی اللہ بنانے والے چار آماد حضرت نے فرمایا کہ جو شخص سے چار احماد کر لے گا ولی اللہ ہو جائے گا اس میں سب سے سب جانتے ہی ہیں سب سے پہلے پہلا عمل ہے ایک مٹھی کاری رکھنا تینوں طرف سے اور یہ واجب بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے احکامات حضرت نے لیے ہیں زیادہ باریکی عزت نے وہ خود بخود آ جاتی ہیں جب یہ چار اعمال پر ہمت کے ساتھ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو افوا کا اعلیٰ درجۂ نصیب خود بخود ہوتا جائے گا کیونکہ یہ بڑے بڑے اعمال ایسے ہیں کہ جو بڑے کام کی ہمت کر لیتا ہے ہمت سے بڑے کاموں کو انجام دے دیتا ہے تو باقی سارے کام اس کے لیے آسان ترین ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ, وہ کام ہیں وہ اعمال ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہراوت ایمانی نصیب فرما دیتے ہیں اس کو خود بہت ذکر اور تعداد میں اور اللہ کی قدم برداری میں مزہ آتا ہے اور نافرمانی سے اس کو خود بد نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے حضرت فرماتے کی فرائض وادی بات اور سنت موقع ادا کر لو اور ساتھ میں ایک گناہ کا کام بھی نہ کرو اور اس میں بھی بڑے بڑے گناہ ایک چار کا کامانا اور ایک ٹپنوں پر چھپانا مردوں کے لیے دعا عمل ہے اور باقی دعا عمل جو ہے وہ سب کے لیے ہیں مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے نگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنے قلب کی حفاظت کرنا اور نگاہ کی حفاظت کی کرنا اور قلب کی حفاظت میں بھی سب سے اہم یعنی گندے خیالات جو آج کل سب سے بڑی اور آزاد بنے ہوئے ہیں اور بہت اس کا چپے چپے سے اس کی جو ہے وہ خطرہ موجود ہے نگاہ خراب ہو جائے گا نگاہ خراب ہوئی اور دل کا تک ہوا ہے اور دل اللہ کے رہنے کا گھر ہے پائے صاحب فرماتے ہیں نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مزدور خدا کا عشق پتا نہیں ہوتا اور جس کا دل نگاہوں کی خرابی سے جس کا دل خراب ہو چکا ہو اس میں اللہ کا اللہ کو اللہ کے ملنے کا خواب دیکھنا یہ بالکل حماقت ہے عشق پتا میں اثر کرتے ہو فکر راہ دو ضم میں ڈھونڈتے ہو جنت کے خواب کا ہے یہ جس کے دل میں مردہ لاشیں بسی بھی ہوں اس میں اس کو خواب دیکھنا اللہ کا وہ بالکل ہے کو جا و ہم خدا خوبالی وہ ہم دنیا ہے تم نہیں خیالس تو مجالس تو جنم محالست جنم ماران رومی فرماتے ہیں کہ دنیا تاری بھی رکھو دل میں گندے گندی شکلیں رکھو غیر اللہ بھی رکھو اور ساتھ میں تم اللہ کے اللہ کے ملنے کا پاکی دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارا خیال ہے پاگل پن ہے جنون ہے اور فرماتے ہیں کہ گرز، گرز سورت بخذ ذریع ہے دوست آ گل ستانت گل ستانت گل ستانت،, ستانت،, ستانت،, ستانت اگر تم سورتوں سے سب سے نظر کر لو اور ان کو ہر قسمت دے دو اور دل کی دل کو ان سے بالکل خالی کر لو اور چاہے وہ عورتیں ہوں ان کے لیے اور ان کے نام حرم مرد اور مردوں کے لیے نام تمام نام حرم عورتیں بس ان سے دل کو خالی کر لو تو دل میں اللہ ہی اللہ پہنگا یہی راستہ ہے ہمارے مرشد اپنے وقت کے مجسمے غزلیں بسر بھی تھے حضرت نے ہمیشہ اسی بات پہ زور دیا کہ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے اپنی نگاہ کو اور قلب کو بچا لو اور اللہ کو دل میں پال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توحیر مسیح السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ